ہڈی کے درد میں حجامہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے کھجور کے ایک تنے پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں موچ آ گئی وکی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی میں درد کی وجہ سے حجامہ لگوایا